پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں ان میں یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا یا رہے گی فعد پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے و ادو رجت اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا وہ عید الجلصفت اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی وہ ادر رسول اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا لمین اجیلت کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مخر کیا گیا لیمین الفاصل فیصلے کے دن کے لیے وما أدراك ما يوم الفصل اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے يومئذ اس دن تقزیب کرنے والوں کے لئے بربادی ہے الم کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے ثُم مَنُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں وَيْلُوِينَ میں دلین اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے الم کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی مطلب منی سے تخلیق نہیں کیا فجل فی قرار رم پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا اَل قدر معلوم ایک مقرر یا مقررہ اندازے مطلب مدت تک فمن فن القرون پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں وَیْلُوِن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن تقذیب کرنے والوں کے لئے حلاقت ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَضَّكِ کی فَاتًا کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی؟ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی؟ احیاء وَأَمْوَاتًا زندوں کو اور مردوں کو وَجْعَلْ لَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنفُرَاتَ اور ہم نے اس میں مضبوط جمع ہوئے انچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا وَیْلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن تکزیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے اے پال تم بھی کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے الى ظل ثلاث شعب چلو تین شاخوں والے سائے دھوئیں کی طرف اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف قسموں سے مراد مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کرنا اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے مقسم اعلے یا جواب قسم یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ قیامت کب واقع ہوگی اگلی آیات میں اسے واضح کیا جا رہا ہے پھر تم سن کے معنی مٹ جانے اور بے نشان ہونے کے ہیں یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا پھر یعنی انہیں زمین سے اکھھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی پھر یعنی یہ فصل و قضا کے لیے ان کے بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا پھر یہ استفام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی ان پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے پھر یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا پھر یعنی ہلاکت ہے بعض کہتے ہیں وہی لُن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے اس لیے کہ ہر مقذب کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہوگا اور اسی حساب سے عذاب کی اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی بنا اسی ویل کی مختلف قسمیں ہیں جسے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے بہوال فتح القدیر پھر یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی پھر یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں پھر یعنی رحم مادر میں پھر یعنی مدت حمل تک یعنی مدت حمل تک چھ یا نو مہینے پھر یعنی رہم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا یعنی رہم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے پھر یعنی زمین زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی مطلب جمع کر لیتی ہے پھر رواسی راسیتوں کی جمع ہے ثوابت جمے ہوئے پہاڑ شہمخ مطلب بلند پھر یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے پھر جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر تین جہتوں میں پھیل جائے گا یعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کر لیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شولوں سے بچاؤ کرے ان شروع بے شک جہنم آگ کے اتنے بڑے شرارے پھینکے گا جیسے محل ہوں جی میں گویا وہ زرد اونٹ وَيْلُونَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے هَذَا يَوْمُ لَا يَانْطِقُونَ یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور نائن ہے ملے گا کہ وہ معذرت کر سکیں ويل يومئذ للمكذبين اس دن تکذیب کرنے والوں کے لئے تباہی ہے ھذا يوم الفصل جمعناكم والاولين یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں اور پہلوں کو ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے فان كان لكم كيد فكيدون اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے فو کی ہے یشتہ اور لذیذ میو میں جس قسم کے وہ چاہیں گے نیم بی میں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے جزلین بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں يومئذ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ بے شک تم مجرم ہو يومئذ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے وَإذا قیل اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے آگے رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے وئی لوئ دلبین اس دن تک زیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جہنم کے حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا پھر اس کا ایک اور ترجمہ ہے جو لکڑی کے بوٹے یعنی بھاری ٹکڑے کے مثل ہیں بوٹے بیمانہ شہطیر کے ٹکڑے جسے گیلی بھی کہتے ہیں پھر اس کا دوسرا ترجمہ ہے وہ سیاہ اونٹ ہے سفر اسفر مطلب زرد کی جمع ہے لیکن عرب میں اس کا استعمال اسود سیاہ کے معنی میں بھی ہے اس معنی کی بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں پھر محشر میں کافروں کے مختلف حالتیں ہوں گی ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت عالم اضطراب و پریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جائیں گی بعض کہتے ہیں بولیں گے تو صحیح لیکن ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوگی گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی جیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہوتی وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا پھر مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہوگا جیسے وہ پیش کر کے جسے وہ پیش کر کے چھٹكارا پا سکیں پھر یہ اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کر لیا ہے پھر یہ سخت واحد اور تحدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو اور میرے حکم سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہوگی یہ آیت بھی ایسے ہے یہ آیت بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہے سورہ رحمان آیت نمبر تینتیس اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو پھر یعنی درختوں اور محلات کے سائے آگ کی آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرقین کے لیے ہوگا پھر ہر قسم کے پھل جب بھی خواہش کریں گے آ موجود ہوں گے پھر یہ بطور احسان انہیں کہا جائے گا بِمَا کو تم میں با سبب کے لیے ہے یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا عمالِ صالحہ ہے جو لوگ عملِ صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین میں حل چلائے اور بیج بوئے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے یا تخم ہنزل بو کر خوش ذائقہ پھلوں کی امید رکھے پھر اس میں بھی اسی امر کی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسنے انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کا رستہ اپناؤ پھر کہل کہ تقوا کے حصے میں تو جنت کی نعمتیں آئیں اور ان کے حصے میں بڑی بدبختی پھر یہ مکذبین نے قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر تحدید و وعید کے لیے ہے یعنی اچھا چند روز خوش چند روز خوب عیش کر لو تم جیسے مجرمین کے لیے شکنج عذاب تیار ہیں پھر یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے پھر یعنی ان کے لیے جو اللہ کے عوامر و نواحی کو نہیں مانتے یعنی ان کے لیے جو اللہ کے و ونواحی کو نہیں مانتے پھر یعنی جب اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ایک ضعیف روایت میں ہے کہ سورۂ تین کی آخری آیت علیہ صلاح الع پڑھے تو وہ جواب میں کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین اور فبئی حدیث کے جواب میں آمنا باللہ کہے بوالے سنن ابی داود حدیث نمبر آٹھ سو ستاسی وضائف ابی داود بل پہلی جلد سفر نمبر 343 بعض علماء کے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہیے لیکن جب یہ روایات ہی ضعیف ہیں تو پھر کسی کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے قاری ہو یا سامع البتہ پڑھنے والا سبحانسم ربک العلیٰ کے بعد جواباً سبحان رب العلیٰ کہے کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے دیکھیے صحیح سنن ابی داود گل چوتھی جلد صفحہ نمبر اٹھتیس سامعین کرام نام یہاں اپنے انتہا کو پہنچتی ہے سورت المرسلات اور آغاز ہوتا ہے سورت النبا کا تو سورت النبا ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چالیس اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت ترحم کرنے والا ہے عمیت وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں عن النبع اس عظیم خبر کے بارے میں الدیم فی ہی مختلف جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کل سلعمون ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے تم کل سلم پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے حید کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا دے اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا کم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا وجعلنا نم سب اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرقین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے یا قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے استفان کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے پھر خود ہی جواب دیا کے جو آیات میں ہے پھر یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے کافر اس کے بارے میں کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے کوئی اسے جادو کوئی کہانت کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازدیاد بصیرت کے لیے تھا اور کافروں کا استحضاء اور تمسخر کے طور پر پھر یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا آگے اللہ تعالی اپنی کاریگری آگے اللہ تعالی اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے پھر یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنا دیا نہیں رہنے دیا زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا پھر ابتعدہ و تیدن کی جمع ہے میخیں یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخے بنایا تاکہ زمین ساکن رہے حرکت نہ کرے کیونکہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی پھر یعنی مذکر اور مونس نر اور مادہ یا ازواج میں معنی اصناف و الوان ہے یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا خوبصورت بدصورت دراز قد کوتاہ قد سفید اور سیاہ وغیرہ سباتن کے معنی قطع کرنے کے ہیں رات بھی انسان واحوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو لے یہ مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا لباسا اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا و جائل ایشے اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا و بہ نئی نئے اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے و جال اور ہم نے ایک روشن چراغ متب سورج بنایا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا اَنْثَجَّاجَ اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغات اگائیں شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے سوئیں کینت شروع اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ شراب متبریت کی طرح ہو جائیں گے ان ذہن میں کینت مت سعود بے شک دو ذخاق میں ہے بے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لابثین بین فی وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے لے فی ہے ولا شروع وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا غصہ وغساقا ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ جز یہ ہے بدلہ پورا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے پھر مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ قصبے معاش کے لیے جد و جہد کر سکیں پھر ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت جتنا ہے جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے پھر اس سے مراد سورج ہے اور جائل نہ بیمانہ خلقہ پیدا کیا ہے پھر المعصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہو جیسے المرعۃ المعتصرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو فج جے کثرت سے بہنے والا پانی پھر حبن دانا وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے جیسے گندم چاول جو اور مکئی وغیرہ اور نبات سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں پھر الفیف شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت یعنی گھنے باغ پھر یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے پھر بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح آگ آئے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے دم کی ہڈی کے آخری سرے کے اسی سے قیامت والے دن اسی سے قیامت والے دن ہر انسان کی دوبارہ ترکیب ہوگی بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4814 پھر یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے پھر سراب ہے وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والے یا دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلا یا پہلی فَدُكَّتَ آیت نمبر چودہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دوسری فوش سر قاریہ آیت نمبر پانچ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے تیسری فکینت ہے سر واقع آیت نمبر چھ وہ گرد و غبار ہو جائیں گے چوتھی ہے اور سر طا آیت نمبر ایک سو پانچ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا اور پانچویں حالت یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے یعنی شئی جیسا کہ اس مقام پر ہے فتح پھر گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فورن اس پر حملہ کر دیا جائے جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے احقاب کی جمع ہے بیمانہ مراد, مراد ابد اور ہمیش کی ہے ابد الباد تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہیں پھر وہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی پھر یعنی یہ سزا ان کی ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ان اس سزا کی علت اگلی آیات میں اس سزا کی علت اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ وصحبِ اجمعین